من بسم اللہ الرحمن الرنا فا کا کما سب سے پہلا لفظ الغنا غیم کے کثرا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں گانا سر میوزک جب کہ اگر یہ غین کے پتہ کے ساتھ ہو اس کے معنی مالداری کے ہوتے ہیں غن غنی مالدار تو یہاں کیا ہے الغنا گانا النفا جبکہ اس کا فاصلہ نبا یا تو اگنا کسی چیز کا پیدا ہونا زمین سے کسی کونپل کا نکلنا وہ نباتا ہے اور یہ بتا یوم بتو بابے فعال ہے اس کا معنی اگانا پیدا کرنا اس نفاق ان نفاق نفاق نفاق کو کہتے ہیں نفاق کیا ہے دل میں اوپر چھپائے رکھنا ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرنا یہ نفاق ہے پھر قلب قلب آپ جانتے ہیں دل کما یم او ازرا ہم یوم بے تو پھر وہی اگانا الما او پانی الما او پانی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ پانی کو جانتے ہوں ازرآ ازہرا کے معنی ہوتے ہیں کھیتی ازہرا کے معنی کیا ہیں کاشت کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے ازرا چاہے وہ رائس چاول ہے گندم ہے اور کوئی بھی چیز ہے ازرا دیکھیے سرجمے کو ارنا تن گانا پیدا کرتا ہے دل میں نفاق گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے کم آپ ایسے جیسا کہ یما و عظرات پانی کھیتی کو اگاتا ہے جی گانا میوزک اور سر یہ دل میں نصاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ کھیتی کو پانی آپشن دیے گا یہ ہے اس کا پھر لفظ دیکھ لیجیے بات اور نفاق پیدا کرتا ہے نفاق کو اگاتا ہے فلقل دل میں دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے کما جیسے کہ یم بت الما پانی اگاتا ہے کھیتی کیا مطلب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیشات کا اگر یہ بات تو سمجھ میں آئے گی ان زمینوں میں کہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوا کرتی بارانی زمینیں نہیں کہلاتی بلکہ وہ نہری پانی سے کیا ہوتی ہیں شراب کی جاتی ہیں تو اس کھیتی کو اس زمین کو اگر پانی نہ دیا جائے تو جو بھی دانا اس کاشتکار نے زمین میں بویا ہے اگر پھر زمین سے اس کی تھوڑی سی سیمبل تو نکل آئے گی زمین پر ظاہر تو ہوگا لیکن پھر تپش کی وجہ سے اور گرمائش کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا جھل کر گسم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ذروں میں اور پٹ کر ہواؤں میں بکھر جائے گا لیکن اگر اس کھیت کو پانی کے لیے اس نے انتظام کر لیا کہیں سے اس نے پانی ڈال اس کھیتی کو پانی دے دیا تو وہ کھیتی کیا ہو جائے گی ہری بھری ہو جائے گی تو کھیتی پانی کیا کرتا ہے کھیتی کو ہرا بھرا بنا دیتا ہے جو بھی چیز آپ نے اگائی ہے تو اس کو ترو تازہ بنا دیتا ہے تو مزید زندگی اور جلا بخشتا ہے کیا وہ ایک دم سے ہری بھری ہو جاتی ہے اب اس کے ساتھ تصویر دی ہے گانے کہ جس طرح پانی اگر کھیتی کو مل جائے تو کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے ایک دم سے سر ہو جاتی ہے ایسے ہی اگر کوئی مومن مسلمان گانا سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں کہ فوراً یعنی اگر ویسے دل میں نفاق نہیں ہوتا ختم اگر ہو چکا ہوتا اگر گانا نہیں سنتا تو جس طرح کھیتی کو پانی نہیں لگتا تو کھیتی کیا ہو جاتی ہے جل کر رات ہو جاتی ہے اس میں نہیں رہتا اگر صرف نفاق کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو اگر وہ گانا نہیں سنتا پھر تو وہ نفاق سے بری ہے بشرطے کے اور بھی کوئی ذریعہ نفاق کے پیدا ہونے کا نہ ہو میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں اس کے, کے بعد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا لیکن اگر وہ گانا سنتا ہے تو گانا سننے سے نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کھیتی ہری بھری ہو رہی تھی تو گویا جیسے جیسے وہ گانا سنے گا ایسے ایسے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا چلے جائے گا اور اس کی محبت اللہ تبارک و تعالی سے ختم ہوتی چلی جائے گی دین نفرت ہوتی چلی جائے گی تک کہ اس, کا دل بالکل اس نام کا انکار کر بیٹھے گا لیکن ظاہر میں چونکہ وہ اگر کسی کو کہتے ہیں تو پھر ساری لوگ اسے کافر کہنا شروع کر دیں گے اس لیے وہ ظاہر میں تو کر نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا لیکن دل ہی دل میں کیا ہو جاتا ہے وہ منکر بن جاتا ہے اسے اگر آپ لاکھ دلائٹ دے دیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا انکار بھی نہیں کرتا لیکن اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا دل بالکل منکر ہو جاتا ہے جیسے احساس ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا لگ جاتا ہے پھر جب گناہ کرتا جاتا ہے کرتا چل جاتا اس کا دل بالکل سیاح ہو جاتا ہے اسی طرح ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشار کے جو لوگ گانا سنتے ہیں ان کے کانوں میں قیامت والے دن سیسا پگلا کر بھرا جائے گا کیا؟ سیسا پگلا کر ان کے کانوں میں جائے گا. گانا کیا ہے گانے میں ہر وہ چیز شامل ہے کہ جس میں سانگ ہے جس میں سر ہے میوزک آج کل تو لوگ پاپ میوزک سنتے ہیں جی اس لیے بچے کو دہلانے کے لیے تو اس کو کیا کر دیا کوئی گانا لگا کے دے دیا کوئی اسے تلاوت لگا کے دی جا سکتی ہے اسے کوئی اچھی سی نا تو لگا کے دی جا سکتی ہے پھر سر عام ہاں آپ دیکھیں گے جو عوامی مقامات ہیں یا اڈے ہیں مطلب جہاں پر عوامی رش ہیں وہاں پر آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں فتنا ہے بھائی اگر کسی نے سننا ہی ہے تو کم از کم اپنا گناہ اپنے سر تو لو دوسروں کو تو میں ملوث نہ کیجیے ٹھیک ہے تو دوسروں کو بھی روکیا کرتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سناتے ہیں باقی تو دور کی بات مساجد کی طرف آ جائیے جہاں پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیدا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اس حال میں بھی کیا ہوتا ہے یہی سننے کو ملتا ہے اور اللہ کے بندوں نے ایک تو سننا ہوتا ہے بھائی فون کے آنے کی اطلاع پر بھی گانا رکھا ہوتا ہے وہ جب خون آتا ہے تو جو اللہ تعالی کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پھر کہیں اور ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے اس لیے جن چیزوں سے یہ چیزیں مارک ایسی ہیں کہ جو وقتی طور پر تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ راحت ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہے جی الجرس مزاح الرشی پر کیا چکے ہیں آپ تو یہ چیزیں کیا نئے بات کا یہ کہنا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اس جیسا بدترین روح کی غذا ہے اللہ تبارک اللہ تبارک فرما رہے ہیں کرلا دلوں کا اطمینان سکون چین اگر ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے یاد رکھیے گا ہم نے تو اپنی زندگی ایسی ماحول میں اللہ کا شکر ہے گزاری نہیں اگر کہیں علم سے پہلے کبھی ایسا وقت تھوڑا سا جہالت میں گزرا بھی ہو تو یقین جانیں یا جو لوگ بتاتے ہیں اپنی کیفیت تو یہ جو گانا ہے زاہرن تو سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ مجھ سے سکون حاصل ہوتا ہے لیکن وہ مزید طبیعت کے اندر ابھار پن مزید انسان کے اندر گناہ گناہ کا وس وسا آتا رہتا ہے اور مزید انسان گناہوں میں بلبو ہوتا چلا جاتا ہے اس میں سکون نہیں ہے بلکہ اس میں بے قراری ہے اس میں بے چینی ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بچائیں اپنے, اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر کو بچائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو اس چیز سے پاک رکھیں ٹھیک ہے بڑے ہمارے ایک پڑوسی تھے تو انہوں نے گھر میں ٹی وی رکھا تو میں نے کہا کہ بھئی سے ختم کر دیجیے دی دی جب نیوز سننی ہو آپ میرے پاس آ جائیے میں آپ کو سناؤں گا جس وقت آپ آئیں میرا کوئی کام ہو نہ ہو میں آپ کو پھر بھی آپ کو جو بھی اگر نیوز سننی ہوگی میں آپ کو سناؤں گا لیکن آپ اپنے بچوں کو اور ان لوگوں کو خراب نہ کریں بھئی کیا ضرورت اس بات کی اگر آپ نے سننا ہے تو آپ اپنے لیے الگ سے انتظام کیجیے آپ اپنے بچوں کا مستقبل ان کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں صرف اس نام پر اور صرف بہانہ یہ بنا لیا کہ جی ہم نے نیوز سننی ہے اور ہم نے جنا سب نہیں سننی ہوتی ہیں اور دن بھر جو ہے نا بچے طرح طرح کے ڈرامے دیکھیں گے اور ان کی زندگی برباد ہو جائے گی اور پھر کل کو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے بچے کیا ہو گئے وہ ادب ہو گئے وہ تو ماں کو آگے سے بیٹی یہ جواب دیتی ہے بیٹا ماں کو یہ جواب دے رہا ہے بیٹا باپ کو تھپڑا مار رہا ہے وہ کیا ہے آپ نے جب اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا تو اب اسے تو یہی کچھ سیکھنا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس نے تو وہی حرکتیں کرنی ہے وہی لباس کا آپ سے مطالبہ کرنا ہے جی میں نے اس طرح کا لباس پہننا ہے جی میں نے اس طرح کے شوز پہننے ہیں جی میں نے ایسے چلنا ہے میں نے بازار جانا ہے میں نے ایسے جو کچھ دکھایا جائے گا وہی کچھ آپ سے وہ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تربیت کا وقت اگر ہے تو وہ بلوکو سے پہلے پہلے کرے بچی ہے یا بچہ ہے اگر اس کی تربیت کرنی ہے تو بالا ہونے سے پہلے پہلے جو اس کے دل و دماغ میں بچ جائے گا ساتھ میں آخر اس کے من میں وہی رہے گا آپ اس کے بعد ہزار کو دیے آپ جان دے لیں تو الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ آپ اس کی تربیت کو نہیں چینج کر سکتے اس لیے کہ اس نے اس ماحول میں پرورش پا چکا ہے اس کے دل و دماغ میں وہ باتیں رچ بس چکی ہیں اس لیے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کی انتہائی لگے دے ان کی انتہائی زیادہ آپ نگرانی کریں ان کا خیال رکھیں وہ کس کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ ان کے دوستوں پر نظر رکھیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں آپ ان پر نظر رکھیں وہ سکول جاتے ہیں تو کس کون کا ٹائم ہے چھٹی کا وہ گھر میں کس وقت آتے ہیں ان کا اگزامی ٹائم لگتا ہے تو کہاں لگتا ہے نگرانی آپ کریں گے بلوگت تک اس وقت تک آپ ان کو سنبھالیے اس کے بعد انشاءاللہ شاء وہ خود کو اپنے آپ کو کیا کر لیں گے سنبھال لیں گے جی کچھ بھی نہیں ہے منافق اور نفاق کا مطلب یہ ہے کہ نفاق اس کے اندر انسان کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ کیا ہو جائے گا منافق ہی ہو جائے گا گانا سننے کی وجہ سے لیکن اس کے اندر یہ کیا ہو جائے گا یعنی یہ چیز پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کی آہستہ آہستہ دل سے دل سے کیا کرتا چلا جاتے ہیں اسے دین اور اسلامی احکامات سے نفرت ہوتی چلی جاتی ہے جیسے ابھی آپ پڑھیں گے کہ آیت المنافع کے تلاشم کے منافع کی تین نشانیاں ہیں تمنا خانہ کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے گا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا امانت جائے تو خیانت اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی منافق بن جائے گا جو جھوٹ بولے گا یا بالکل منافق بن جائے گا جو وعدہ خلافی کرے گا یا بالکل منافق بلکہ کی علامات میں سے ہیں تو جو شخص گانا سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاذ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیدا ہوتا رہتا ہے اب بالکل بھی اثر نہیں ہے کہ جو گانا سنے تو ہم اس پر منافع کا حکم لگا دیں کہ ہم اسے کہنے کے بھائی تم تو مناسب ہو گئے ہو ہمارے یہاں سر میں اسپتاوت بھی بہت بڑی برما ہوتی ہے مفتی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مفتی سے پوچھ لے ہر بندہ مفتی ہے پھر کہہ دیتے ہیں جہاں پر اگر کوئی پھنس بھی جاتا ہے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بات یہی ہوگی آپ ذرا مفتی صاحب سے مفتی دیے گا وہ بھی آپ کا ایسا ہی جواب دیں گے تو صرف حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور ہر بندہ میں وہ مفتی صاحب بھی ہے آپ کے سامنے بھی بات کرے گا تو کچھ پانچ بندے بیٹھے ہوں گے تو پانچوں سے پانچوں کو مسائل بھی بتائیں گے اور سبھی حوالے سے بھی آپ کو کیا کریں گے مختلف رائے سے مستفید فرمائیں گے تو ہمارے یہاں یہ دوش ہوگا بہت آم ہر بندہ ڈاکٹر بھی اور ہر بندہ مفتی صاحب بھی بات یہاں سے سنی وہاں پتوا لگا دیا سنی کہیں جہادی بات اور یہاں آ کے کیا کر دیا پتوا لگا لیا ایسی باتیں بات بتانا نہیں آپ پوچھیے سوال پوچھئے تسلی ہو جائے اس کے بعد عمل کیجیے اور پھر کسی کو اگر بتانا بھی چاہے تو بتا دیجیے گانا سننا اگر اس میں ہر سال شامل ہے اتنی بات ذہن میں رکھیے گا اس سے ہے ساس اگر کوئی انسان مطلق مطلق انسان شعر پڑھتا ہے جس شعر میں کوئی فسق و فجور یا کفریا کلمات نہیں ہیں کلمات نہیں ہیں الفاظ اس کے بالکل صحیح ہیں اس کے ساتھ کوئی ساز کوئی میوزک اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ شعر پڑھنا بھی جائز ہے وہ شعر سننا بھی جائز ہے آئی بات سمجھ جس میں کفریہ الفاظ نہ ہوں اس کے ساتھ کوئی سادھ نہ ہو وہ شہر پڑھنا بھی جائز ہے سننا بھی جائز کہ پڑھنے والی عورت نہ ہو اور لڑکا نہ ہو ٹھیک ہے نا فیرش. اسی طرح یعنی غیر مردوں تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے اگر عورتیں تعص میں ہیں شہر تک آواز نہیں جاتی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آج کل کی صورتحال کیا ہے لڑکیاں ماشاءاللہ اللہ ناخوانی اور پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اللہ بڑے خوشی سے جھوم جھوم کر سن رہے تھے ڈوب کے مر جانا چاہیے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مد اور صنعت سن رہے ہیں کس سے سن رہے ہیں ایک لڑکی سے سن رہے ہیں جی بہت بڑا کام کیا ہے حضور کی مد اور صنعت سنی ہے کہ غیر معرم سے جی جی سب ماشاء اللہ کہتے ہیں <laughs> جی اشعار اشعار کا میں نے کہا ہے تو کپریہ کالمات نہ ہوں ان کے ساتھ میز نہ ہو تو ان کا پڑھنا بھی جائے ہے سننا بھی جائزے کوئی تو کیا مانیہ نہیں ہے آپ محفل منعقد کر سکتے ہیں شعرا آپ کی محفل میں تشریف لیں وہ شعر پڑھیں آپ نے داد لیں لیکن پڑھنے والی لڑکی نہیں ہونی چاہیے عورت ذات نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح لڑکا بھی نہیں ہونا چاہیے پھر سے سن لیجئے لیکن اگر عورتیں الگ سے عورتوں کی محفل ہے تو جس میں کوئی غیر محرم نہیں ہے تو پھر شاید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید ہے اتنے خشکی نہیں ہے دین میں اور اتنے اتنی ترینی نہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں دو قسم کے پہلو پائے جاتے ہیں اسی لیے تو رسول اللہ صلّم نے پروا دیا خیر میں امور اوسط ہوا بعض لوگ دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیتے ہیں اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ بالکل صوفیوں کے بھی صوفی بن جاتے ہیں اور بعض میں نے کہتے ہیں کہ لا یہ ایک راطین غلط پروپیگنڈا ہے یہ والا لائق دین بھائی یہ کسی اور کے لیے اور وہ کہتے کہ دین میں آ سکتی ہے بھائی دین میں تو سب کچھ ٹھیک ہے یا پر ایسا کہیں تو جائز ہوگا پھر کہیں پھر کسی کے نزدیک تو جائز ہوگا محفل سما لگا دیتے محفل سما کیا آپ کی کیا مراد ہے میں نے آپ کو اصولی دین بتا دیا ہے اب اگر کچھ اس کے خلاف کرے گا وہ صوفی ہے وہ مفتی ہے وہ شیخ العزیز ہے وہ شیخ القل فلکل ہے جو بھی ہے وہ نجائز کر رہا ہے وہ کچھ ندی تھوڑی ہے ٹھیک ہے جی بالکل میں نے کہا نا کہ جس میں فتنے کا خدشہ نہ ہو اس کو فجی نہ ہو فتنے کا خدشہ بھی اس میں ڈال لینا اللہ تعالیٰ آسانی پر اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بین پر عمل کرنے کی طرف تو بہرحال آج کا ہمارا سبب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے قرب و جوارے میں جتنے بھی لوگ ہمارے متعلقین میں سے ہم نے ان کو اس چیز سے بچانا ہے کس سے بنا سے بچانا ہے. اتنی عام چیز ہوگی اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا حالانکہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں روایات ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے بدتر اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إن من النار. منافقین جہنم کے بالکل نچلے سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے کو نہیں کہا ٹھیک ہے نہیں مانتا جہنم میں جلے گا منافق کو کفر سے بھی زیادہ سختیاں بھی ہیں کافر ڈٹ کر کہتے ہیں نہیں مانتا بات ختم یہ جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذہبی نہ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اگر کہتے او ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بیچارے تم پر کافر ظلم کرتے ہیں ہم تو آپ پر ایمان کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے اور یہاں سے ہم تو ان کو ویسے ہی کم کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کا مزاق اڑانے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں اب نہیں تو کپار کو ان پر اعتماد ہوتا تھا اور نہ ان پر اعتماد نام میں لٹ کے رہے اور اب ان کی پور خوشی کی بات اللہ تعالیٰ کل کے احمد والدین ایسے ہی مزاق کریں گے کیسے جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کریں گے پل شراب سے پار ہونے کے لیے تو ایمان والوں کو نور عطا ہوگا جس نور کی بنیاد پر وہ کیا کریں گے آگے چلیں گے اور پھول شراب کے پل کو پار کریں گے اور کافر لوگوں کو بالکل نور عطا ہوگا ہی نہیں اور وہ کیا ہو جائیں گے جہنم کے گڑے میں گر جائیں گے لیکن منافقین کے ساتھ اللہ تبارک کو ذرا دیکھیں کیسی تدبیر کرتے ہیں دیکھیے گا ذرا مناسب کو اللہ تعالیٰ ابل محلہ میں ان کو نور دیں گے منافقین کو کیا کریں گے شروع میں نور دیں گے اور پھر یہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے اچانک سے ان کے نور کیا ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے یہ اندھیرے میں ہو جائیں گے ان کے نور بالکل ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک دم سے تاریخی ان پر شاہ جائے گی پھر ایمان والوں کو پکاریں گے نور قوم کچھ رکھو ٹھہرو ہمارا انتظار کرو ہم بھی تو تمہارے انتظار ہوتے تھے دنیا میں عمرہ نقد بسمنور قوم تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں اور ہم بھی چل سکیں تو آپ اچھا بتائیں ممین کیا کہیں گے کہ لر جھو و سن پیچھے لوٹ جاؤ ار جھو و سنگا وہاں سے تم کیا کرو نور کو حاصل کرو اب پیچھے سے مراد مفرین دو پر باتیں ہیں ایک تو یہ کہ یعنی جہاں سے ہمیں نور ملے تو وہاں سے لے لو ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دینا نہیں ہے یہ پیچھے سے مراد دنیا ہے کہ اس نور کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کے اعمال ہیں اگر دنیا میں تمہارے اعمال اچھے تھے تو لے لو لو نہیں تھے تو نہیں اللہ تعالیٰ مناسب کے ساتھ یہاں پر وہاں پر یہ پاک کریں گے کہ اول میں ان کو کیا ملے گا نور ملے گا پھر ان سے لے لیا جائے گا تو مفسرین نے یہاں مقدر کیا ہے کہ یہ اسی لیے کہ یہ جس طرح دنیا میں دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کفار کو کہتے تھے جا کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی فرمائیں گے کہ پہلے نور دیں گے پہلے نور دیں گے اور پھر کیا کریں گے سنور کو واپس لے لیا جائے گا اور اب پتہ چلے گا کہ ہاں تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے منافعی. تو منافق منافق یہ درجہ ہے پترین درجہ الگ دکھا تو یہ کیا کرتا ہے اس درجے کو ابھارتا ہے دل میں دل ہی دل سے انسان کو دین سے متنفر بناتا ہے آپ یقین جانیں آپ کی زندگی میں ہمارا ہے کہ ان لوگوں کو آپ اگر کوئی بات کریں دین کی ایمان کی زکا کی روزے کی نماز کی تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے یعنی وہ خود ہی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہی نہیں ہے ہمارا دل اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یعنی گناہوں میں ڈوب ڈوب کر وہ اس طرح کے دل انسان کا شع ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کے اندر قبولیت کا مادہ ہی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ معاف کریں انسان کی کبھی کبھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے خود انسان اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو دین پر استقامت مانگنی چاہیے اور ہر وقت اس سے اخبار کرتے رہنا چاہیے روزانہ کے معمول میں کم از کم نہ زیادہ تو کم از کم سو مرتبہ ذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اور سو مرتبہ اس اور سو مرتبہ ضرور شریف ہر ایک کی زندگی میں ہونا چاہیے پھر باقی نمازوں میں تصیات فادمی ہیں ان کا اپنا معمول رکھیے ان آپ کے گھروں میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے کاموں میں برکت ہوگی فاطمہ آئی خاطمہ دے دو کوئی خاطمہ دے دو جو میرے ہاتھ بٹائے فرمایا جاؤ تصویر کرو خاطمہ سے کیا کرنا ہے خود بہت تمہاری تھکاوٹ دور ہوگی اللہ خواتین سے ہے تو اس لیے اس کو اپنا معمول بنائیے کہ اس سے آپ کی تھکاوٹ آپ کے کاموں میں برکت مزید ہر چیز میں برکت اللہ تبارک وطلا عطا فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی بھی نماز ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ میں آپ کھڑے ہیں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے پھر آپ کے حیثیت میں نماز پڑھنا ہے قیام میں کیسے رقو میں کیسے میں کیسے وغیرہ وغیرہ اسی طرح جگر عبادات کا بھی اپنا اپنا عمل ہے اس کا کار ہے لیکن ذکر کیسی عبادت ہے آپ بزو ہیں تب جائز بغیر بجو کے ہیں تب بھی جائز اور اگر آپ کے کپڑے نہ پاکستہ نہیں آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ آپ کریں آپ کھڑے ہیں تو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ لیٹے ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی جگہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے آپ اگر کوئی دماغی کام نہیں کر رہے لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کر رہے تو باقی اگر آپ کو کر رہے ہیں ہاتھوں سے تو آپ ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے ذکر کرتے رہے دیکھیے آپ اس کام میں کتنی برکت ہوتی ہے اس لیے خود اور سب سے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش کیجیے اپنے بچوں کی پرورش کیجیے اپنے بچوں کی پرورش کیجیے اللہ کی کسم اگر ایک عورت خود اپنے آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کا پورا گرانا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی پوری نسل سدھر جاتی ہے چھوڑ دیجیے دی آپ دنیا کو کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے آپ نے اپنے بچوں کو مفتی بنانا ہے آپ نے اپنے بچوں کو بنانا ہے جو بھی بنانا ہے آپ اس کو ایک طرف رکھیے سب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے کم از کم کل کو جا کر آپ کا بیٹا کسی کو دھوکہ تو نہ دینا کل کو آپ کا بیٹا اگر انجینئر ہے لیکن کم از کم کسی کا ہا, کسی کا مار تو نہ ہڑک کرے. کسی کے گھر میں جا کر ڈاکہ تو نہ ڈالے کسی کی چوری تو نہ کرے آپ دنیا نہ چلے جائیں گے وہ پیچھے کیا کیا آمال کرے گا؟ اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے آپ نے کیسی تربیت کی یاد رکھیے گا ماں باپ پر اولاد کا حق ہے کہ ان کی تربیت کرے اولاد کا حق بعد میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خیال رکھیں اور ان, ان کی باقی چیزوں کا بھی نگرانی کریں لیکن ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اس لیے تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے ماں کا کردار بہت اہم ہے باپ کا کردار کوئی نہیں ہے بات اگر باپ اگر کئی چھوٹی کا بھی زور لگا لے اپنے بچوں کی تربیت وہ نہیں کر سکتا جس طرح ماں کر سکتی ہے جس جگہ پہ جس راہ پہ ماں اپنی اولاد کو لگا دے گی میں قتم کھا کر کہتا ہوں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ باپ اگر زمین کے اندر گھڑ جائے گا لیکن اس طریقے کو چینج نہیں کروا سکتا اپنی اولاد کو آپ اندازہ لگا لیجیے میں ہوں آپ ہم دنیا میں رہتے ہیں اگر والدین کی رائے مختلف ہو جائے والدہ کی رائے اور ہو کسی بھی کام میں والد کی رائے اور ہو تو آل. اگرچہ والدہ سو فیصد غلط ہو سکے سو بلکہ ایک سو ایک فیصد غلط ہو تو پھر بھی اولاد کس کا ساتھ دیتی ہے ہمیشہ ماں کا ساتھ دیتی ہے اللہ ترا نے فطرت میں رکھا ہے ماں کی محبت آپ دیکھ لیجئے کہیں ایسا ہوگا کہ باپ کے ساتھ بھی تو ہوگا لیکن عمومی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ماں کا ساتھ دیتی ہے اولاد اور ماں کی ہی بات کو زیادہ خیال رکھتی ہے باپ کی کسی بات کو بھی خیال رکھا جاتا ہے اس لیے ماں کی تربیت کمال لگنے کی ہونی چاہیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ ماں باپ کی تربیت کی عکاس ہوتی ہے آئینہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے سیکھے کی تربیت کی ہے جو انسان اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیتا ہے کل کو وہی مزے کرتا ہے سکون کرتا ہے زندگی میں بھی اور آست میں بھی اگر اچھی تربیت ہے تو اچھے اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ خبر دیں گی اس کو کیا کریں گے راحت پہنچ جائیں گے وہ لیکن یاد رکھیے گا اگر اس کے براک معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی پناہ دیکھ لیجیے بات نہیں آتی ہے برائی تک جانا ہے تربیت کرنی وہ طرح طرح کے کارٹون دکھائے جاتے ہیں بچوں کو غیر اسلامی بالکل ایسے کہ جن میں اسلام کا نام نہیں ہوتا بلکہ اسلام کے خلاف بنے ہوتے ہیں وہ دن بھر بچے وہی دیکھتے رہتے ہیں ان کے دل و دماغ میں وہی بسا ہوتا ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان سے پوچھو آپ نے یہ کیوں کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا وہ کارٹون بھی ایسے کرنا تھا کہاں دکھیل ہوئے ہم اپنی اولاد کو ذرا آخیں کھولئے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو ڈاکٹر نہیں کہتے مفتی آرنگ کے بچے پی... گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو آرن کے مفتی نہیں کہتے تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بس مسلمان ہو جاتا ہے کیا اسلام کو سیکھنا ضروری نہیں ہے بس ان لوگوں کو کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی اللہ کی قسم وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس صرف اسلام کا نام بٹ گیا باقی ایک بھی چیز نہیں ہے دیکھیے اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیے بوڑھے ہو گئے ہوں گے ان کو کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کس کا اثر ہے یہ کوئی ماں کی گود کا اثر ہے سکھانا تھا نا اللہ تعالیٰ غناء غناء گانا دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر برے پہلے سے ہر برے عام سے بچائیں اور اس جیسے عظیم گنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ کے حامی مناسب ہوں سب کو صحت والی یافیت والی ایمان والی لمبی زندگیاں ادا فرمائے اور ہم سب کو بھی صحیح صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی دین کی راہ پر لانے کی توفیق اتا فرمائے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں خاص طور پر